رحمن و رحم الحمد صحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح الباء الماشہ باقم الصامین قرآن کرامی برادر صبق و شمسن واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو سینتیس ایک سو کا مسیح ہیں اور آدھے ہتھیا میں ہمارا درس جو ہے پانچ سو سینتیس عروس ابھی تک کے درست تعداد ہے اوراد دعوت شریف کا اور ایک سو نواسی یعنی ون سیونٹی نائن جو ہے یہ اورد فتح کا جو ہے درست تعداد ہے اس میں ابھی ہمارا بعض سلسلہ اوراد فتھیہ میں یعنی اس کا دوسرا حصہ یعنی آسماء الحسنہ کے بعد سے یا اللہ سے لے کر آخر تھا لیکن اصل بات شروع کرنے سے پہلے مقدمہ آسماں الحسنہ کے عنوان سے کچھ مقدماتی گفتگو آپ لوگوں تک کر رہے تھے کل جو ہے ہم نے یہ عادیس آپ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک کم جو ہے سو نام ہیں یعنی ننانوے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے تو اسی ذیل میں جو ہے جس نے اس کو احسا کیا تو جنت میں داخل ہو گیا اب آسا کے کیا معنی وہ انشاءاللہ ہم بات کے درسوں میں ابھی بعد میں بتا دیں گے آنے والے یا اسی دس میں یا کل کے دس میں ابھی اس جملے میں سے ایک حدیث میں یہ ایک جملہ آیا تھا کہ ان نہ ہو وطرن یو یہ جملہ جو ہے اسے اصما الحسن کے ذر میں ہے ان نہ یحب وطرونوطرا تو وطر کی توضیع آپ لوگوں کو خل کا تھا وطر بے جو طاق کے معنی میں ہے فرد کے معنی میں تنہا تو یہاں پر جو ہے وطر سے مراد جو ہے اللہ نے فرمائے اللہ وطر ہے اور وطر کو محبت کرتا ہے وطر سے محبت کرتا ہے یعنی یہ حب الوطر یعنی باب افال سے شہواد مترغاف غائف مظاہرے سے یعنی اللہ دوست رکھتا ہے چاہتا ہے محبت کرتا ہے وطر سے یعنی اللہ طاق کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے جوس کے مقابلے میں تو یہاں پر اسی جو جو وطر کے بارے میں ایک توضیح ہے اما اللہ جو وطر کو کیوں دوست رکھتا ہے یہ آج کے درس یہاں سے شروع ہے دس میں پانچ سو سینتیس ابلک ایک سو ایک ام ایک, سو ایک ام اسی ایک سو ون, ون نائن ہے ایک ام تو اس درس میں جو ہے یہ نوطہ ہے پہلا نوتا اما اللہ کو اللہ وطر کو کیوں پسند رکھتا ہے پسند کرتا ہے یعنی کیوں پسند کرتا ہے اس سلسلے میں جو کتاب لوامی البینات ہیں عوام البینات نامی جو ہے آسما کی شرح ہے میں امام فخر الدین راضی ہیں الدین راضی نے جو کہ وہ ساب تفصیر بھی ہیں ان کا سات وجوہات ذکر کیا ہے کہ اللہ و تیر کو پسند کر اس میں سات وجوہات ذکر کیا ہیں ان میں سے صرف تین وجہ ذکر کرنے پر میں ذرا اتفاق کرتا ہوں کیونکہ سارے وجوہات یہاں ذکر کرنے کا ہمارا بات تولانی ہو جائے گا پہلا جو انہوں نے دلیل اور حجت کے اللہ وطر کو پسند کرتا ہے اس کے انہوں نے یہ لکھا ہے اچھا اس ان میں سے سر تین کا تو انہوں نے کہا انََ الفردانی تھا صفت الحق سبحان و فرماتے ہیں فردانیت یعنی ایک ہونا چستت نہ ہونا طاق ہونا اللہ تعالی کی جو اللہ تعالیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ تعالی کے صفت ہے فرد ہونا اس کا کوئی مشل نہ ہونا اکیلا ہونا اس کا کوئی جز نہ ہونا اس کا کوئی شبی نہ ہونا ضد اور نت نہ ہونا شب نہ ہونا شریک نہ ہونا یہ سب فردانیت کے معنی میں تو فردانیت صفات حق ہے سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ شفیعت صفحت الخلق ہے جوڑ ہونا مخلوقات کی صفات ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا منکل نشین خلق نہ زو جین سوریات عالم الشاح میں اللہ فرماتے ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تو خلق یعنی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہے اور جبکہ اللہ فرد ہے تو اس عربی عبارت کے ترجمہ جو ہے وہ کا معنی الفرد ہے بے فردانیت حق و شبح وطالعہ کے صفت ہے ہاں اکیلا ہونا ایک ہونا اس کا کوئی شریک نہ ہونا اور اور شفعیت جو ہے زوجیت مخلوق کے صفات ہے چنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنکل شی نانے ہم نے ہر چیز کے لیے جوڑا پیدا کیا اور دوسری ایک حجت یہ ہے بھائی چونکہ اللہ نے فرمایا میں وطر کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وطر یعنی میں یعنی فرد کے معنی میں کے معنی فرد ہے تو فردانیت اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وطر اللہ کی صفات ہیں اور شفیت اس کے مقابل ہیں وہ مخلوق کے صفت ہے ہاں جی جیسے اللہ نے خود فرمایا ہم نے ہر چیز میں دو جوڑا جوڑا پیدا کیا تو معلوم ہوا مخلوق میں جوڑا جوڑا ہے اللہ بے جوڑا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی ہمسر نہیں ہے کوئی ساتھی نہیں ہے ہاں جی اس کا کائنات کے مخلوق کے ساتھ خالق کو مخلوق کا رشتہ ہے اپ محبود کا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں دوسری دلیل انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کل شف انفا و محتاج نل کہتے ہیں ہر جوڑا ہر جو زوجیت رکھتا ہے وہ واحد کا محتاج ہے یعنی ہر جفت عدد جو ہے تاق عدد کا محتاج ہے کل شف انفا ملا الواحد واہولوطر واحد کیا بھئی وطر ہے واحد وطر ہے ایک ہے ہاں اس کا کوئی طاق ہے و الوطر و یشتاق اور جو ہے وطر جو ایک ہے ہاں جی وہ شفا سے جو جوڑے سے محتاج نہیں ہے وہ شفا کا محتاج نہیں فائنل واحد غنی انیلعد کیونکہ واحد جو ہے کسور عدد سے بے نیاس ہے کہ واحد ایک سے ہاں جی جو عدد ایک سے وجود میں آتی ہیں وہ کسور عدد کا محتاج نہیں ہے لیکن زوجیت جوڑا ہونا میں کم سے دو عدد ہوتا ہے زیادہ زوجیت ہاں جی ایک عدد کا دوسرے کا محتاج ہے دوسرے عدد کا جبکہ کہ وطر جو فرد ہیں وہ کسی اور عدد کا محتاج نہیں ہے ہاں جی وہ واحد ہے اور واحد کسی اور کا محتاج نہیں توفہ صبدان الوطرا اشرف من ہی پت واضح و جو ہے شفا سے ہاں جی فرد جو ہے شفا سے زوجیت سے اشرف ہے افضل ہے تو اس عربی کا تجمہ یہ ہر شفا یعنی زوج محتاش واحد کا جو کہ وطر ہے ہیں واحد وطر ہے جب طاقت عدد ہے جبکہ کہ وطر شب سے بے سے وطر شفا کا محتاج نہیں کیونکہ واحد عدد سے بے سے عدد واحد کسی اور عدد سے بنیا سے پس ثابت ہوا کہ وطر یا واطر زبر کے ساتھ جو پڑھائی وہاں پر زیر کے ساتھ بھی شفا سے اشرف ہے کیونکہ محتاج ہونا یہ کمزوری ہے محتاج نہ ہونا بے ہونا یہ شرف ہے لہذا عادت جو ہے وطر بے محتاج ہے کیونکہ یہ واحد ہے مان ہاں جی واحد وطر ہے اور جبکہ کہ شفا کم از کم دو عادت ہوتی ہے تو ایک اور عادت کا محتاج جو محتاج نہیں ہے وہ اشرف ہے محتاج سے اس لیے اللہ نے فرمایا تجادی سے قدے میں اور جو ہے اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے اور کتاب کی چوتھی جو ہے حجت ہے ہمارے پاس یہاں تیسرا جو ہے دلیل کہ اللہ کیوں وطر کو پسند کرتا ہے انہوں نے فرمایا الَلوطر اللہ اقبالقسمت النسف وطر جو طاق ہے وہ دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوتے قبول نہیں کرتے تاثیم النث دو برابر حصوں میں جبکہ وشہ ہو یا اقبل ہو جبکہ عدد شف آزوج دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتی وقبول بقابولقسمت تقسیم کو قبول کرنے یہ ذاخ لیے کمزوری ہے خادم قبول یا تقسیم کو قبول نہ کرنے قوت الوت ہے, ہے طاقت ہے فسود عنوطر افض المن تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ وطر شفا سے افضل ہے یہ بات ہے ان کتاب واطین کتابِلوامنوامی البینات جو فاخین راضی کے صفح نمبر چھہتر پہ ہیں۔ تو اس بات کی تجمہ یہ ہے بے شک وطر جو ہے دو حصوں میں برابر تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے یعنی توڑے بغیر دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتے جبکہ شفا تقسیم کو قبول کرتا ہے اور جو چیز تقسیم کو قبول کرتا ہے وہ کمزور ہیں اور قسمت یعنی تقسیم کو قبول نہ کرنا قوت ہے بس ثابت ہوا کہ وہ تل شفا سے افضل ہے اور اللہ افضل کو پسند کرتا ہے آخر میں نے نظر نکالا اس لیے کہا جو ہے اللہ و کو پسند کرتا ہے مزید وجوہات کو طوالت کے خوف سے میں نے ترق کیا ورنہ انہوں نے چار اور وجوہات بیان کیا اب اسی حدیث میں ایک احساس جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں میتن اللہ و سو ہیں ایک کم پھر ہرمۂ من احسا دخل جنا جن نے ان ہسماں کا احساس کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو احسا کا جو مہادسین نے ہاں جی ہسما حسنہ کی تشریح کرنے والوں نے جو توضیح دیا وہ میں عاموں کے جو ہے خدمت میں پیش کرتا ہوں من آساہ دخل جن اس وقت یہ اہمیت رکھتے ہیں ہاں جی کہ آیا جو ہے صرف ایک دفعہ دیکھ کر معنی شانہ کچھ بھی سمجھ میں آئے بغیر ایک دفعہ بس زبان سے پڑھنے سے جنت میں داخل ہوگا یا ان کو زبانی یاد کر کے پڑھیں تو جنت میں داخل ہوگا ہاں جی معنی و سمجھے بغیر یا نہ بلکہ معنی ماہوم بھی سمجھے ہاں جی اور پوری عرضی کے ساتھ کہیں بلکہ ان میں سے بہت سے معنی جن سے انسان متصف ہو سکتے ہیں ان سے متصف ہو جائے اور ان میں سے کچھ اعتقادی عمر ہے ان آسما اور میں سے ان پر مضبوط عقیدہ اس کا رکھ پیدا کرے ان آسما کے معنی معفوم سے خود کو متصف کرے جو اعتقادی ہے ان پر مضبوط اعتقاد ہو جائیں اور جو عملی ہے ان سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرے خود بھی جو ہے ان اچھے شفات سے متصف ہونے کی کوشش کریں تو ان میں سے کون سے معنی ہیں مختلف علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں تو وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا یہ حصہ اس عزیز کا جہاں اسماع الحسنہ جو ہے ہاں جی نانوے ہے یہ جملہ اہمیت رکھتا ہے اسی طرح من آساہ دخل الجن یہ کلام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے تو من جو اس میں من من موصلا ہے ہاں جی من موصلاء ہے, ہاں جی ہے من آساں الرزی کے معنیٰ میں ہے جو بھی جو شخص بھی جو کئی اس معنی میں آحسا آسا یو سے احسان لغت میں تجمہ کیا ہے نمبر ایک معنی یہ لکھا ہے شمار کرنا گننا دوسرا ترجمہ لکھا ہے آداد شمار یہ تجمہ کیا ہے القاموس جدید میں شمار کرنا گننا ہاں جی ایک معنی آسایو سیکھا دوسرا معنی جو ہے آس شے آحسا دوسرا یہ احسا یعنی ادا گنّہ شمار کرنا یہ عربی لغات تھے آحش یعنی ادا آحش شی نے ادا ہو یعنی گنّا شمار کرنا یہ مختار شیعہ عربی لغات میں کہا ہے تو احسا کا اضافہ حفظ تجمے کے لحاظ سے تو یہ ہوا شمار کرنا گنّا یہ معنی بن گیا حاضمیر اسم کی طرف راجے منآا جو ان ننانوے آسمال حسنہ کو پڑھے ہاں جی تو ہا امیر جو ہے اسم کی طرف راجے ہے داخلہ داخل ہونا جنتا جنت آ جنت ہاں جی گنے باغات کو بھی جنت کہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس دعا کی من آثاد حل الجن تو ہمارے اوراد فتحیہ کی جو شرح ہمارے نرواشی جو ہے مطلق میں سے کسی نے اس کی شرح تو میں نے ابھی تک نہیں کیا صرف علامہ مرحوم نے ایک تجمہ کیا باخوشہ نے ایک تجمہ کیا باقی السنت وجماعت کے علماء میں سے جناب انصر صاویری صاحب نے اس کا مختصر تشریح کیا ہے زیادہ تفصیلی مختصر تشریح کیا ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور اس حدیث کے ذیل میں سابقہ علماء کے اقوال کے ذیل میں تھوڑی تشریح کی ہے تو شار افراد فتحیہ جناب انصر صابری صاحب احسا کے ذیل میں فرماتے ہیں اس کے معنی کے حوالے سے علماء امت کے نزدیک احسا کے متعدد معنی ہیں متعدد معنیٰ ہے. احسا کی وضاحت صحیح مسلم کے روایت سے احسا کے معنی حفیظہ یاد کرنے کی <کتنی> وضاحت ہوتی ہے انہوں نے کہا اتنے یعنی حفیظہ جو اس کو احسا کرے یعنی حفیظہ اس کو یاد کرے یاد کرنے کی وضاحت ہوتی ہے تو دوسرا معنی ایک معنی ہے وہ یاد کرنا حفیظہ احسا حفیظہ یعنی یا یاد کرنا دوسرا معنی جو ہے آسمۂ بارۂ تعالیٰ کا بخوبی سمجھ لینا آسمۂ باری تعالیٰ کو ہاں جی بخوبی سمجھ لینا ایک معنی یہ ہے احسا سمجھے ان کے معنی وفوق کو سمجھے ایک معنی یہ کیا ہے تیسرا معنی مطابق مطابق حت الباری یعنی شرح بخاری ہے احسا کے معنی یہ ہیں کہ دعا مانگنے والا صرف چند آزما پر اکتفا نہ کرے بلکہ تمام آزمائے حوصنار ہاں جی تمام اعضحات تمام آزمائے حوصنائے تعالیٰ کو پڑھ کر دعا مانگا کرے من آسا انہیں سب کو پڑھے احساس کرے ان پوری کو گیر لے یعنی تمام آسماء الحسنہ کو پڑھے یہ سیم عراطے صرف چند ایک پڑھ کر نہیں آسہ نے جو ان پورے 99 آسماء الحوسنہ کو پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگے یہ معنیٰ کیا ہے یہ مناسب معنیٰ ہے نسبتاً چوتھا معنیٰ لکھا چوتھے معنیٰ آسہ کا یہ ہے جو صفات باری تعالیٰ کو بخوبی سمجھ لیتا ہے اور جن معنی کو ان آسماں سے جو صفات سمجھ لیتا ہے ہاں جی وہ بخوبی جان کر عمل کرے ان کو جو جن کا جو معنی انہوں نے سمجھ لیا ان کو صحیح طریقے سے جان کر پر عمل کرے یعنی احسا کے معنی عمل کرنے کے بھی ہیں چونکہ لغت میں آیا ہے احسا کے معنی عمل کرنے کے معنی تو صوفیہ کرام کے نزدیک آسا کے آشہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام کی نزدیک انہوں نے آخر توجہ دیا احسا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آسمہ بار تعالیٰ کی پہچان کریں اللہ کی معرفت کے ان ننانوی آسما کی پہچان کریں ان کے معن و مفہوم کو سمجھیں اور ان کے سمجھنے کے سے اللہ کو پہچان کریں اللہ کو سمجھے یعنی آسمۂ والی تعالی کی معرفت حاصل کرنے والا ہی عارف ہو سکتا ہے یعنی جو لوگ اللہ آزماء کی جن کو صحیح معرفت ہوگا وہی اللہ کا صحیح جو ہے عارف ہو سکتا اللہ کو صحیح معنیٰ میں پہچاننے والا وہی شخص ہے وہی شاذ بلا شبحہ مومن ہے اور اسی کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے یہ توضیح شرح اوراد فتح طالب انصر الصابری صاحب صفحہ نمبر چھیاسی پر ہے اور اس کے علاوہ مزید جو علماء نے اس کلم کی جو توضیحات کے آساق ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ کل کے درسوں میں بتا دیں گے آج یہیں پر اکتفا کریں گے